پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحاق اور عقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا